اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من الشیطان الرجیم من حمده ونفه ونفه یا ایوہ الذین قامانوں لا تحقلوكم والکم دینکم بالباطل اللہ ان تكون عن طراب وَلَا إِن رَحِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اے وہ لوگو جو ایمان لائے رو لا تخو امالا کم بینا کم بال واقعی اپنے مال آپس میں باصل طریقے سے نہ کھاؤ تجارتم اللہ کے تمہاری آپس میں رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو وا پخت الفوسا کم اور اپنے آپ کو فصل نہ کرو ان لوا کانہ بھی کم رفیمہ اللہ تعالی تم پر بہت زیادہ رہن کرنے والا ہے کماری <تصفح> کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں سب کے سب لفظ باطل کے مسداق میں آ جاتے ہیں حتا کہ حجہ شادی کے ساتھ بھی کسی کا مال کھانا یہ بھی اپنے مال کو غلط طریقے سے اڑانا یہ بھی اور سورج یا رشوت وغیرہ کے ذریعے کسی کا مال کھتے آنا یہ بھی سب کا سب حرام اور نجائز ہے اور لوگوں کا بال باطر طریقے سے کھانے کے اندر یہ بھی چیزیں شامل ہیں اللہ انتخابہ تجارت انت ان منکم اللہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو یا yani تجارت اور لین دین جس میں حقیقی اور باشمی رضامندی ہو اس کے ذریعے جو لوگ کمائی کرتے ہو وہ تمہارے لیے علال ہے, جائد ہے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تجارت جو باہمی رضامندی کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ شریعت کے خلاف بھی نہ ہو شریعت نے اس تجارت کی اجازت دی ہو جیسے وظاہر طور پر تو رشوت اور سود دونوں میں آپس کی رضامندی ہوتی ہے دونوں فریقوں کی لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی نہ رشوت کی اجازت دیتی ہے نہ سود کی اجازت دیتی ہے اسی طرح جوبے اور لاٹری وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ دونوں کو یعنی کہ دونوں جبا کھیلنے والے یا لاٹری اور انعامی بانڈ دینے والا لینے والا تو دونوں میں سے کسی کو بھی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو کب و کیا ملنا ہے تو یہ بھی غرر اور دھوکے کی ہی قسم ہے جوا جے کی جتنی بھی اقسام ہیں ساری کی ساری الغرد جتنے بھی حرام اقسام ہیں مال کروانے کی وہ ساری کی ساری باطل کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے لا تولوال بل باقی بھی آپس میں مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ اللہ کو حلال تجارت ہو آپس کی رضامندی بھی ہو پھر جو تم نقا اباؤ اٹھاؤ وہ تمہارے لیے حلال ہے لا کپترو انسا کن اور اپنے آپ کو پسند نہ کرو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہنی رضامندی کے بغیر کسی کا کوئی مال تم لے لو تو اس کا نتیجہ و غارت ہوگا کسی سے کوئی مال چھینے گا کیا رضامندی کے بغیر کسی کی رضا رضامندی کے بغیر اس کا مال لوگے تو قتل و غارت پر وہ منتج کو کا معاملہ ہے لہذا اس سے بچ جاؤ اجتنا کرو لا سب تو اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حرام مال کما کے آخرت میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کیونکہ اخر بھی زندگی میں بھی اس کا نتیجہ حرام کمائی کا بُرا ہی نکلنا ہے لا تصاؤ آپ نہ کر لو اپنے آپ کو قتل نہ کرو ان یقین تم پر بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے قائدان کا البان و ظلم اور جو بھی یہ کام ظلم اور زیادتی سے کرے گا ہی نارا تو ہم اس کو انقریب آگ میں جھونک دیں گے آگ میں داخل کر دیں گے اور یہ کام اللہ پر ہمیشہ سے ہی نہایت یعنی کہ یہ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے نہ آپ طریقے سے کسی کا مال کھانا کسی کے مندی کے بغیر اس کا مال کھانا جو بندہ بھی ایسا کرے گا ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے آگ میں ڈال دیں گے اور اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہمیشہ سے ہی اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے ان تجیبو کا با ما تم ہو نہ ان ہوفر ان تم ساطفل کریما اگر تم بچے رہو کب ارام تم ہو نہ ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے نقف عنکم سیئاتکم تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں دور کر دیں گے وجود اور ہم تم کو داخل کریں گے مد خالن کریمہ عزت والی جگہ عزت کے داخلے کی جگہ میں یعنی کبیرہ گنا اگر بدامی سے بچے اجتناب کرے تو سبیرہ بنا اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاہ کر دے گا کبیرہ گناہ کون سے ہیں ہر وہ گناہ جن پر وڑی ہے ڈانٹ ہے جن پر سزا ہے جن سے حکم دے کے روکا گیا منع کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے کام اسی طرح جو فریضے اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں ودے پر فرائض فرائض کو ترک کرنا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے انسان کی زبان سے ہونے والے سارے گناہ کبیرہ ہیں آنکھوں کے گناہ کبیرہ ہیں کانوں کے گناہ سارے کبیرہ ہیں یہ سب قبائل ہیں صغیرہ گناہ کون کون سے ہے اگر بندہ تلاش کرنے لگے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ صغیرہ گناہ ہیں کون کون سے کیونکہ ان تمام تر عمومی گناہوں کے بارے میں سخت قسم کی رحیدیں ہیں اور ان کو غبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے تو صغیرہ گناہ وہ بڑی مشکل سے تلاش کرنے پڑتے ہیں یعنی اکثر و بیشتر کیے جانے والے جو گناہ ہیں وہ قبائل میں سے ہیں عام طور پہ جو زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے آنکھ سے ہاتھ سے عموماً یہ سارے قبائل نہیں ہوتے کسی کی گیپت ہے چگلی ہے کالی گلوچ ہے جھوٹ بولنا ہے دھوکہ دینا ہے غیر محرموں کی پر دیکھنا ہے اسی طرح بری بات گانا بجانا وغیرہ سننا ہے میوزک یہ سب تو ہے ان تجنبوں کا بارہ راما تم ہوں نہ ہو جن کاموں سے تم منع کیے جاتے ہو ان میں سے جو کبیرہ کبیرہ بڑے گنا ہیں ان سے اگر تم باز آ جاؤ رک جاؤ تو نکفر انکم سے یہ آتی کم تمہارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ ہم مٹا دیں گے تم سے چھوٹی غلطیاں تمہاری دور کر دیں گے تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں مثال کے طور پہ امام زہبی رحمت اللہ کتاب ہے کتاب اور اس میں انہوں نے قبیلہ گناہ سارے کے سارے جمع کیے ہیں لکھے ہیں اسی طرح دیگر محرجین نے بھی بہت سے ایسے گناہ جن کا شمار قبائل میں ہوتا ہے وہ سارے الگ کر کے انہوں نے ذکر جی کیے فرمایا ان قبیلہ برآم سے تم بچو گے تو ہم تم سے تمہاری غلطیاں تمہاری برائیاں دور کر دیں گے ول تم بدھ خلاً کریمہ اور عزت کی جگہ میں تم کو داخل کریں گے تمن واڈل بال اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیل دی ہے حمایا کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا بس ابواہی اور اللہ سے اس کا فضل مانگو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو ان کا نبی الشعین یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جو اللہ نے تم میں سے کسی کو رتبہ اور قبیلت دی ہے دوسرے اس کی تمنا نہ کریں یعنی کہ یہ قبیلت مجھے مل جائے ایسا نہ کریں کہ کاش یہ درجہ مجھے مل جائے یہ تقدیر پر راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اسی پر راضی رہنا چاہیے ایک ہے کچھ چیزیں ایسی جس کو بندہ حاصل کر سکتا ہے جیسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو وہ دنیا میں آخرت میں اچھا مقام مرتبہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ حاصل کر لے یہ کام کرنا چاہیے لیکن اب مثال کے طور پہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اب عورتیں یہ کہیں کہ جو درجہ مرد کا ہے وہ مجھے مل جائے اللہ نے درجات رکھے ہیں بولے ہوئی یا اگے ہی مردوں کا درجہ عورتوں پر بڑھا دیا ہے اللہ یہ جسم کو مل اس کو کث کے ذریعے محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اسی طرح ان سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں عورتوں کے لیے جہاد نہیں عورتیں جہاد پہ نہیں جا سکتی میراث میں عورتوں کا حصہ مردوں کی نسبت کم ہے عموماً مردوں کی نسبت آدھا حصہ عورتوں کا ہے تو اس پر یہ آیت نازر ہوئی وَلَا مَا اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر جو فدیلت دی ہے اس کی نہ ہاں کرو رسیب وقت کا صابو مردوں نے جو کمایا اس میں سے ان کے لیے حصہ ہے بڑی حصیب سبنا اور جو عورتوں نے کمایا اس میں سے عورتوں کے لیے حصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ترب نیک آمال سے ہے مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا نہ ہی عورت عورت ہونے کی وجہ سے اللہ کے قرب سے محروم رہے گی بلکہ اللہ رب العالمین کا فرق اور جو اقرے درا جات ہیں وہ اپنے اعمال اپنی کمائی کے نتیجے میں ملیں گے اتنی کمائی کر لو جتنی نیتیاں کر لو اتنا ہی فائدہ ہو جائے گا ولیک الن جانا نوالیہ والدان خاتون اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں اس چیز میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس طرح میں جو والدین اور زیادہ قربت والے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کیے ہیں والذین عقدت ایمانو کم فعتو اور وہ لوگ جن کو تم نے عہد و پیمان سے باندھ رکھا ہے یعنی جن, جن کے ساتھ تم نے وعدہ کر رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو ان کا یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے تو یہ اللہ سبحانہ خان تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کے والدین اور غریبی رشتہ دار جو چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ فائدہ ہوا نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں یعنی مرد ہو یا عورت ہر ایک کے ورا اور رشتہ دار ہمیشہ سے وارث بنتے چلے آئے ہیں وہ ان کے وارث بنیں گے اور ولجینا عقدت ایمان حکومت تو اس کا یہ معنی ہے کہ کسی کے ساتھ حل یا معاہدہ کیا ہوا ہے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وراثت اگر ہمارے ہاتھ آئی ملی تو ہم تو نہیں دیں گے تو ان کو اپنے وعدے کے مطابق وہ بھی دو وراثت جو ترکار ہے میت کا مرد ہو یا عورت اس کے وراثال ہیں ان کو وہ براثات اور حصہ ملے گا اور جس کے ساتھ اردو پیمان کیا ہے وہ تمہارا معاملہ ہے تم نے ان کو بھی ادا کرنا ہے دینا ہے تو کیسے ہیں کہ جب کی آیات جو آپ نے شروع میں پڑھی ہیں یوسی کو مرغا حفیع کو یہ آیات جب نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ جو آپس میں موالات رکھتے دوستی مثال کے طور پر مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو ان کے نسبی رشتہ داروں کی نسبت یہ جو موالی ہوتے یہ زیادہ حقدار ہوتے وراثت حق کے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ سکم کو منسوخ کر دیا وہ آج یو سیک نبا اولانی جو ہے وہ حاضر ہوئی تو ان کے حق میں صرف وسیعت باقی بچ گئی ان کے لیے کوئی وصیت کر جائے تو پھر ان کو حصہ ملے گا تو ترکے کے اصول کے مطابق جو طریقہ ہے وہ میت کے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ان اللہ حقان علاق الرشید شہیدہ یسین اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر حاضر ہے گواہ ہے